نے کا <سؤال> الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلك واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلك واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں اسلامیہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں ہم دنیا بھر میں ہونے والے اجتماع دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ اللہ آج کے اس سلسلے میں ہم یو کے شہر برمنگم میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعلا محمد مقبول All people who believe enter Islam in full and do not follow the footsteps of the devil, indeed, he is your open enemy. We are all going to die. This is the only guarantee that we have in our lives, and are we ready for this? It is stated that your graves are dug, your shhrives are ready, for the people whose graves are dug, they are living a life of negligence. Our Iman is the greatest gift that we have the person. Who is going to take your wealth away from you Is a human being You may be clever He may be crafty But the person who is going to take your iman away from you Shaitan Craftier and clever than any man Maqbool jahabal meh Ho ta'at islami اللهم رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبیب الله والصلاه والسلام عليك يا نبی الله یا نور حضرت علامہ حافظ حاوی علیہ رحمت اللہ القوی القول البدی میں یہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیودنا کابل اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا مساقلیم اللہ البینہ علیہ الصلاۃ پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، نبی اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گناہ گار کو پلک جپکنے کی بھی مہلت نہ دیتا میرے کلیم اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا جہنم کو دنیا پر بہا دیتا اے مساف کیا تو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز تو پیاسا نہ ہو عرض ہاں کی الہی ہاں تو فرمایا پھر میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پڑھا کر سلو الحبیب میٹھے میٹھے سائن بھائی جو خوش نصیب اللہ اللہجل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مقصد روشیف پڑے گا وہ ان اللہ ز وجل بروزے قیامت پیاسا نہ ہوگا کیونکہ ساکیے کوسر مدینہ کے تاجور محبوب رب اکبر ب نفیس اپنے دستے انور سے اسے آب سے سیراب فرمائیں گے تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے اتار تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے افتار چھلکتا جام لے کر شاہ کوسر آنے والا ہے سلو <تصفيق> علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ میٹھے میٹھے سہن بھائی امیر سنت بانی دعوت اسلامی عالم شریعت پیکر علم و حکمت شیخ طریقت آفتاب قادریت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی بانیہ مدنی چینل حضرت مولانا محمد الیاس اطار قادری زیائی دامت برکات نے ہمیں بھی یہ ذہن دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مردین اور متعلقین ہیں وہ بھی پیاسے نہ رہیں تو اس کے لیے آپ نے یہ بہتر مدنی نماز کا ایک ہمیں نسخہ تا فرمایا ہے اس نسخے کے اندر ایک نسخہ نمبر پانچ مدنی نام نمبر پانچ یہ ہے کہ ہم نے روزانہ تین سو تیرہ بہادرو شریف پڑھنا ہے کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو روز تین سو تیرہ بہادرو شریف پڑے گا انشاءاللہ اللہ زوجل وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا میٹھے میٹھے سوامی بھائی حراۃ الخان میں ہے حضرت اعظم حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلسل تیس سال تک روزے رکھے تیس سال تک ایک ایک رکاس میں قرآن ختم کرتے رہے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے سات ہزار قرآن پاک ختم کیے اسی طرح کے واقعات ہم بزرگوں کے بارے میں سنتے ہیں ہم ایسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ آپ رات ہوتی تو قیام میں کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں آج رات قیام کی ہے ساری رات قیام میں گزر جاتی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو عبادت کرتے ہوں میں ہی رات گزر جاتی ہے اور کہتے ہیں یار اللہ زوجل تو نے یہ رات کتنی مختصر بنائی ہے کہ میں جی بار کے تیری عبادت بھی نہ کراق جب ہم سنتے ہیں تو کیا ہمارے دل کے اندر بھی کوئی اس قسم کی خواہش کوئی جذبہ کوئی تھوڑی بہتی اس چیز کی حفظ کی رمک پیدا ہوتی ہے کوئی حیال بھی گزرتا ہے ہمارے دل و دماغ پر کہ یار کاش میری زندگی میں بھی ایک رات تو ایسی آ جاتی کہ میں جی بار کے عبادت کر لیتا آپ دیکھیں گے میٹھے میٹھے سنگ بھائیو ہماری حالت یہ ہے کہ فرض نماز پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا عشاء کی نماز ہو یا زہر کی یا مغرب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ فرض پڑھ لیں یا سنت بھی کسی طریقے سے یا اتر جائے نماز اور نوافل کا تو ذہن نہیں ہے فوراً نکلتے کوشش کرتے ہیں چار فرض پڑے تین وطر پڑے دو, دو سنت تین وطر پڑے مسجد سے بھاگنا ہے جی ہم نے تین تین گھنٹے ٹیلی के کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھتے گزر جاتی ہے ہماری آنکھ تک نہیں جبکتی ذہن کسی طرف جاتا نہیں دل و دماغ حاضر رہتے ہیں اور तो सारी सारी تو ساری ساری رات گزار دیتے ہیں آخر کیا وجوہات ہیں امام صاحب ذرا سی کرات لمبی کر دیں تو جب وہ منہ پھیر کر بیٹھتے تو منہ کی طرف دیکھتے ہیں یہ کون سے امام صاحب آ گئے سارا سارا دن گانے بازے سننے میں گزر جاتا ہے ہمیں اکتاحٹ نہیں ہوتی سارا سارا دن فٹ بال اور کرکٹ کا میچ دیکھتے رہتے ہیں ہمیں اکتا نہیں ہوتی ہمارا دل نہیں گبراتا تو جو قائم رہتی ہے سارا دن یہ کیا بات ہے کہ جب نماز کا سلسلہ آتا ہے اللہ تعالی کی عبادت کا سلسلہ آتا ہے تو یہ ہم پر ایک بوجھ سا گر پڑتا ہے ایک پہاڑ گر پڑتا ہے پتہ نہیں اب یہ کیسے کب ختم ہوگی نماز اور ہم نکلیں گے چلتے آخر وہ کیا وارض ہیں وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے بزرگانے نے ساری ساری رات, ساری, رات ساری ساری رات کے ساری ساری عمر گزار دی لیکن ان کے نمازوں سے ان کے اللہ تعالی کی عبادت سے جی نہیں تھے آئیے ذرا ان عوارس پر ہمیں ایک نظر ڈالتے بہت سارے امیر علیہ سنت نے اسی بہتر مدنی نماز کے اندر ایک مدنی نام ہمیں تا فرمایا ہے مدنی انعام نمبر سکسٹی ایٹ اڑسٹھ اس کے اندر آپ نے یہ مدنی نام دیا کہ کیا آج آپ نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی منہاج العاب دین کیا آج آپ نے اس سال یہ ساری کتاب یا اس کتاب میں سے تکوا توبا ہو ہو را اجب ریا وغیرہ یہ چیزیں پال لی شاید بہت کم ہوں گے جنہوں نے اس مدنی نام پر عمل کیا ہو اسی منہاج العبدین سے میں آپ کے سامنے چند باتیں ارض کرتا ہوں کہ کیوں ہمارا دل نہیں لگتا نماز پڑھنے میں کیوں ہمارا دل نہیں لگتا مسجدوں کے اندر آنے میں کیوں ہمارا دل نہیں لگتا نوافل کے پڑھنے میں میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں امام رضالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جان لو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تعظیم کرنے والا ہو اس سے ڈرنے والا ہو اس سے امید رکھنے والا ہو اور اپنی کوتاہی پر خیا کرنے والا ہوں یہ چار چیزیں مومن کے اندر بجٹ وقت موجود رہنی چاہیے اور عبادت کرتے وقت ان میں سے اللہ تعالی کی تعظیم اس کا ڈر اور امید اور اپنی کوتاہی پر ندامت اگر ان میں سے کوئی بھی ایک کم ہوتی ہے تو بندے کے خیالات میں انتشار آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی فکر جمتی نہیں اس کا دل لگتا نہیں ذہن حاضر نہیں ہوتا امام صاحب کارات کر رہے ہیں ہم پتا کن کن وادیوں میں سوچ گھوم رہی ہوتی ہے ان حیالات کو دور کرنا ہے تو ان کے اسباب کو بھی دور کرنا ہے دو اسباب بیان کیے گئے ہیں ایک علبی حیالات باتمی اور ایک خارجی خارجی حیالات میں آواز آتی ہے کان میں کوئی آپ کی نظر گھومتی ہے دیکھتی ہے آگے پیچھے کوئی چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے اس چیز سے آپ کا ایک خیال بنتا ہے اس خیال سے دوسرا دوسرے سے تیسرا منسلک ہوتا ہوتا ہوتا, ہوتا ہے پتا نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے اسی لیے جو بندے بلند ہمت اور قوت والے ہیں سوچ کو مجتمع رکھتے ہیں وہ تو اس کو قابو کر لیتے ہیں جیسے بزرگانے دین تھے لیکن ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے کیا علاج بیان کیا گیا ہے نمبر ایک آنکھیں بند کر دیں نماز کے وقت نمبر دو اندھیرے کمرے میں جا کے نماز پڑھیں نمبر تین سامنے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑے جو اس کی توجہ کو ہٹا دے چار نماز کے وقت کوشش کرے کہ دیوار کے قریب کھڑا ہو تاکہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آئے گی اس کو پانچ نقش و نگار رنگ دار یا کوئی ایسی چیزیں اس کے سامنے موجود نہ ہو جو تو مضبوط ایمان والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں پر قابو پا لیتے ہیں اس سوچ کے اوپر وہ اپنے آپ کو سجدے کی نظر ان کی آگے جاتی نہیں ہے اور اس بات کو وہ اپنی نماز کا تکمیر مکمل ہونا سمجھتے تھے جو مضبوط ارادے والے جو گزر چکے ہیں لوگ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے وقت قرآن پاک کو ٹوا دیا کرتے تھے سمجھ کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی اس کو کہتے اس کو مٹا دو توجہ تاکہ قائم رہے اور دوسرا جو باسمی سبب ہے وہ بہت زیادہ فکر کرنے والا ہے جس شخص کی فکر دنیا کی سوچوں میں ہوتی ہے اس کے لیے آنکھیں بند کرنا دیوار کے قریب پڑھنا چیزیں سامنے سٹا دینا یہ کوئی فرق نہیں ڈالتا اس لیے کہ سوچ جب اس کے دن میں چلی جاتی ہے تو آنکھیں بے شک بند کر رکھے وہ سوچ پتہ کدھر نہ کدھر اس کو لے کے چلی جاتی ہے اس کے لیے کیا کرے وہ نفس کو زبردستی تیار کرے نماز کے لیے پہلے اور کھڑے ہونے سے پہلے نیت کرے کرے اور نفس کو یہ تنبیہ کرے تو کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے مناجات انہیں کیسے کرنی ہے اور زندگی اور مرنے کے بعد والی باتیں اس کو یاد دلوائے اور یہ باتیں اس کو اس کی سوچ قائم رکھنے میں مدد دیں گی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے خیالات کو اور ان چیزوں کو جو کہ اس کی سوچ کو بٹ سکتی ہیں ان کو اٹوا دے مثلاً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار عثمان ابن ابھی رضی اللہ تعالی سے فرمایا میں اب سنیے میں تمہیں یہ بات کہنا بھول گیا تھا کہ گھر میں جو ہنڈیا ہے اسے ڈھانپ دینا کیونکہ بات مناسب نہیں کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہو جو توجہ نماز سے ہٹا دے ان اسباب کو ختم کرنا ہے ہم نے پہلے جو کہ یہ توجہ ہماری ہٹا سکتے ہیں میٹھے میٹھے سمے میں پھر بھی ہماری اس طرح سے بھی بات نہیں بنی اس طرح سے بھی بات نہیں بنی میم غلی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر تو بیماری کو دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے جب بندے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے نا تو پھر اتباہ اس کو ایک ایسی دوائی دیتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا دوائی دی میرے مجھے تو اور ڈائریا ہو گیا ہے وہ ڈائریا اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے وہ دعا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اندر کی جو بیماری اس کو صاف کر کے نکال دیا جائے اور اس بیماری کو صاف کرنے والے بھی ان بیماریوں کو گزر گئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے جبا پہنا نماز ادا کی اتار دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ کو دے دو اس تو میری توجہ نماز سے اٹھا دی تھی اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ باغ میں تھے پرندے اڑے رکاتے بھول گئے انہوں, انہوں نے اس باب کو ختم کر دیا اب ہم نے ان اس باپ کو ختم کرنا ہے جو ہماری عبادات ہم میں ذوق پیدا نہیں ہونے دیتے اور اگر ان اس بات کو جو کہ جس نے ہماری مطلب جان لے بیٹھی ہے کیا ہے وہ میرا سروس بار بار بار بار بار بار دنیا ہمیں لے بیٹھی ہے میں بتاؤں آپ کو ہر بیماری کی اور ہر گناہ کی جڑ دنیا دکان کے اندر ہمارا دھیان پھنسا ہوا ہوتا ہے نماز میں ٹیکسی کے اندر ہمارا دھیان پھنسا ہوا ہے بچوں کے اندر ہمارا دھیان پھنسا ہوا ہے ہر چیز کے یہ تفکرات ہمارے نماز کے دوران آتے ہیں اس لیے ہماری توجہ نہیں رہتی نماز کے اندر تو وہ سباب خاص کر جو کہ قابو پانے میں ہم مدد دیتے ہیں ان کے بارے میں ظالی کیا کہتے ہیں ہماری کیا سلسلہ ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اب ہماری حالت اس شخص جیسی ہے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی سوچ کو مشتمل کرنا چاہتا ہے لیکن ہوتی نہیں کیونکہ اس درخت کے اوپر چڑیوں نے شور مچا رکھا ہے اب وہ ان چڑیوں کو اڑاتا ہے ایک دفعہ پھر بیٹھ جاتا ہے وہ پھر آ جاتی ہیں پھر اڑاتا ہے پھر چل جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں مم غری رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی ہے درخت کوئی کاٹ دو دین کے پاس وہ ہرافات نہیں تھی جو ہمارے گھروں میں آج کا وہ معاملات نہیں تھے جو ہم نے پال رکھے ہیں اس لیے ہمارا دل نہیں لگتا حضرت حاجہ اصل بشیر احمد اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان ایک گنا کرتا ہے اور رات کو اٹھنے سے محروم ہو جاتا ہے کبھی ہم نے غور کیا آج فجر کی نماز کیوں کتا ہو گئی تھی کبھی ہم نے غور کیا میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا میں جا سکتا تھا نماز کے لیے لیکن میں گاہکوں کے پیچھے لگا رہا ہوں نماز میں نہیں رہ گئی کبھی ہم نے غور کیا آج میں قرآن پاک کیوں نہیں اٹھا کر تلاوت کر سکا سنیے کیوں نہیں حضرت فدیا رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رات کو قیام کرنے اور دل کو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو جان لو محروم ہو گئے ہو کہ تمہاری خطائیں بڑھ گئی ہیں سفیا ضوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا اور اپنا تو چکر ہی روز کا ہے صبح سے شام تک غیبت ہم نے نہیں چھوڑنی بدگمانی ہم نے نہیں چھوڑنی تکبر ہم نے نہیں چھوڑنا ساتھ جائیں گے تو دو بندے ساتھ جائیں گے تب بار جائیں گے ہم یار اکیلے کدھر جا سکتا ہے بندہ یہ تکبر کی نشانی ہے ایک بدگمانی ابھی بات ہو رہی تھی یہ تو ہے ہی ہے بندے کو دیکھا نہیں اور بدگمانیوں کا ڈھیر اور حضرت سفیا سوری رحمت اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ایک گناہ کے سباب جس کا میں نے ارتقاب کیا تھا پندرہ سال تک تیام سے محروم رہا بعض علماء نے فرمایا ایم اسکیم جب تو روزہ رکھ تو جب تو اس کو افطار کرنے لگے تو دیکھ کے کس کے پاس افطار کرتا ہے اور کس چیز کے ساتھ تو افطار کرتا ہے کیونکہ بندہ ایک نکما کھاتا ہے تو اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور اس کے لیے جو تیسری بات جو سب سے بڑا یہاں کا میں سمجھتا عالمیہ ہے سب سے بڑا خلال رزق حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت یاحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان ایک طویل صحبت تھی اکٹھے بیٹھا اٹھا بیٹھا کرتے تھے جب حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی عئی نے حضرت یہ معین رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا اور اگر مجھے شیطان بھی کوئی چیز دے دے تو میں لے لیتا ہوں کھا لیتا ہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے ملنا جلنا چھوڑ دیا حضرت بن معین رحمت اللہ تعالی نے معذرت پیش کی اور فرمایا کہ میں تو مزاح کر رہا تھا امام احمد بن احمد احمد اللہ تعالی نے فرمایا دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو کیا تم نے کیا تم نہیں جانتے کہ کھانا کھانا دین سے ہے اللہ تعالی نے اس کو رزق کو خوراک کو آمال صالحہ پر مقدم فرمایا ہے اور قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے کلو منت تو بات ملو سالحا پہلے کھانے کا کہا کہ پاکیزہ کھاؤ پھر عبادت کرو نیک اور ہمارا نماز پانچ وقت جاری ہے چلا ہوتے پاک بلا تو پیس دے تو جاری ہے سب کچھ ہو رہا ہے اثر نہیں ہوتا جیسے اٹھتے ہیں باہر جا کے پھر سے بھی کے آگے باہر جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں میں نے اس استاد کے اندر دیکھا مناج العبدین کے اندر درج ہے نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے لیکن یہ بھی درج ہے کہ بے حیائی اور گناہ کا کام نماز سے روک دیتے ہیں میٹھے میٹھے سہمی ایک لسٹ ہے ان چیزوں کی آپ ذرا اٹھا کے کتاب پڑھیے تو صحیح مناج العابدین یہ سوچ یہ فکر براتوں کو اٹھ کے قیام کرنا قیام ملائل کرنا روزے رکھنا نوافل پڑھنا یہ سوچ ہمیں کس نے عطا فرمائی اس کو جگایا کس نے ریفریش کس نے کیا امیر علیہ سنت پیکر علم و حکمت شہت طریقت افطاب قادریت مختاب رضویت عالم قرآن و سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت امیر علیہ سنت م خزان سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضی دیائی، دامت برکات مولالیہ کی برکات ہیں یہ ساری یہ سارے آپ کو جوان جو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی برکات ہے آپ کا فیض ہے چل رہا ہے الحمد للہ خب میں دنیا کی سرمستی میں جو سر شار تھے وہ آخرت میں بے قرار کر دیئے. جو ہر وقت مال و دولت کو بڑھانے کے سپنے دیکھنے والے تھے وہ بارگاہ رب العزت الجلال سے عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دولت مانگنے لگے جو شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر زکاۃ و عشر کی ادائیگی میں بہن کرنے والے تھے بخوشی زکاط و عشر ادا کرنے لگے مسکینوں اور غریبوں رشتے داروں کو نوازنے کے ساتھ ساتھ اپنا مال مساجد جامعات اور مدارت کی تعمیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں دل کھول کر راہ خدا زر میں حج کرنے لگے لندن او پیرس کے جانے کے خواہش مند مکہ و مدینہ کی زیارات میں تڑپنے لگے رشتہ داریاں کاٹنے والے پیشگی معافی اور صلوح میں پیر کرنے لگے غیر محرم اجنبی عورتوں سے ہنسی مذاق اور بے تکلفی کرنے والے شرعی پردے کی شہادت پانے لگے تفریح گاہوں اور مختلف شہروں کی فضول شہر و اختیاط کے شوقین مدنی کافروں کے مسافر بننے لگے ماں باپ کا دل دکھانے والے حدمت والدین اور ان کی دست و پا بوسی کی برکات پانے لگے جہود نصارہ کی نقل کرنے والے نادان مسلمان اتباہ سنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباہ میں چہرے پر سنت بدن پر مدنی لباس شریف الفے اور امامہ شریف سے جانے لگے معاشرے کے بد کردار و بد پفتار سنونے شاہ ابراز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینہ دار بننے لگے اپنے بچوں کو دنیا دار پکا دنیا دار بنانے والے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے دامیات اور مدرسات اور مدینہ میں داخل کروا کر حافظ و عالم وہ مبلغ بنانے لگے بے پردہ اور بے عمل نہ بہنیں بہنے با پردہ با عمل ہو کر مکلم اور مبلغہ بنی اور ان کے با پردہ اجتماع ہونے لگے بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ امام اور حتیب اور قاری بننے لگے وہ کیا بات ہے میرے مرشد کی سلو الحبیب میٹھے میٹھے سائن امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے دو مدنی کام مدنی کافلہ اور مدنی نام اس کی ایک بار عرض کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں امیر ام علیہ سنت احمد برقاتم الیا نے فیضان سنت میں لکھا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے الحمدللہ عزوجل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کا میرا معمول ہے ایک بار میں قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں پر قافلے میں آشکان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صوبۂ بلوچستان کے سفر پر تھا اس دوران مجگن پر کرم کا دروازہ کھول گیا ہوا یوں کہ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی جناب رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب ہاں میں تشریف لے آئے ابھی جلووں میں گم تھا کہ لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاظ کچھ یوں ترتی پائے جو مدنی کافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا سلو علی الحبیب پڑوسی خلد میں اتار کو اپنا بنا لینا آقا پڑوسی ہلد میں اتار کو اپنا بنا لینا آقا جہاں ہے اتنے احسان اور رہتا یار رسول اللہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی کتاب جہاں بھر میں بے جے سلامی Ka, tujhe, ey, rabbe, ghafar, ka. Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam, one of the greatest prophets of Allah, and one of the highest ranked prophet, prophet of Allah azzawajal, who was Sayyiduna Musa alayhi salatu wa salam, Sayyidina Musa Alayhis Salam is the prophet of Allah who made a dua O oh Allah do not make me a prophet but rather make me an ummati a follower of your beloved messenger Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam O oh Allah have mercy on my parents as they had mercy upon me have mercy upon my parents This is the dua we should read, my dear Islam brothers. When we are offering our salah, whatever good we do, we should always remember our parents. Whatever we give in the way of Allah Azza wa we should always remember our parents.